الحمد اللہ, اللہ شریک واشد اما بعد امداد ناظرین وسام آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم ہے اور وہ ٹاپک ہے عظمت صحابہ عظمت صحابہ ایسا موضوع ہے جس کی ضرورت ہر زمانے میں رہی ہے خاص طور سے آج کے اس دور میں کہ کچھ ایسے بدطینت بدتماش اور منافق قسم کے لوگ ہیں جو سنت کا لبادہ اوڑھ کر کے صحاب کرام طنز کرتے ہیں صحابہ کرام پر حرف گیری کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں اپنی ناپاک زبان سے نکالتے ہیں تو ایسے وقت میں سخت ضرورت تھی کہ عظمت رسول پر کوئی درس دیا جائے عظمت رسول پر یا عظمت صحابہ پر پورا قرآن کریم شاہد ہے پورا دین شاہد ہے ہماری پوری تاریخ اسلام اس پر شاہد عدل ہے اور پوری تاریخ میں ان کے سنہرے واقعات درج ہیں بلکہ صاحب کرام ہمارے نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کا تذکرہ سابقہ آسمانی کتابوں میں کیا اسی طریقے سے اللہ رب اپنے نبی کے پاک با کرام کا ذکر بھی سابقہ آسمانی کتابوں میں کیا یہ سب کے سب صحابہ کی عظمت پر درات کرنے والی باتیں ہیں یہ ہدایت اور علم و معرفت کے مینار ہیں اور ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں الحمدللہ ہمارے شیخ محترم جڑ چکے ہیں اس لیے میں مزید کچھ نہ کہتے ہوئے چونکہ وقت بھی ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے میں سب سے پہلے تو شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شیخ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور اس عظیم موضوع پر ہمیں استفادہ فائدہ پہنچانے کے لیے شیخ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا شیخ ہم سب کے مربی ہیں ہم سب کے مشرف ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں پوری دنیا شیخ محترم کو جانتی ہے آج بھی پروگراموں میں شیخ کی شرکت پروگرام کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے اس لیے میں شیخ کا بہت مشکور ہوں کہ شیخ نے ہماری چھوٹی سی دعوت کو قبول کیا اور عظمت صحابہ پر آپ ہمیں کچھ دینی اور علمی گفتگو کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں میں شیخ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں کا بھی جو تمام لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی میں شیخ محترم سے بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اس موضوع پر روشنی ڈالے اور عظمت صحابہ صحابہ کی عظمت کیا ہے کتاب و سنت کے حوالے سے یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہمارے شیخ ہمارے سامنے پیش کریں گے اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں برقطہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہم سب کو استفادہ کر استفادے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر کو دراز کرے آمین رب العالمین میں ایک بار پھر شیخ سے بڑے ادب احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ شیخ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائے. اور ہم سب کو اپنے علم سے مستفی فرمائے وبرکاتہ بسم اللہ محترم حضرات او سننے والے اور دیکھنے والے بھائیوں سب سے پہلے آج اس مقدس دن جمعہ کا جو خیر و برکت کا دن ہے کا موقع عطا کیا اور اس کے بعد شکر الہی کے بعد ہم مملخلابی اسعودیہ ان کے شعون الاسلام الدینیا کے شکر گزار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم مکتب جالیات جبیل کے ذمہ دار خصوصاً عزیز محترم شیخ مختار اور ان کے ساتھی و قائم رکھے محترم حضرات یہ ایک نہایت اہم موضوع ہے عظمت صحابہ یعنی صحابہ کرام کی تعریب اور تقریب سب سے پہلے تو ہم صحابہ کے بارے میں سوچیں کہ صحابہ کہتے کس کو ہیں ہر وہ انسان جس نے اپنے ان آنکھوں سے ایمان کی حالت میں رسول اللہ, اللہ سوش قدیا ہیں وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی ایمانی آنکھوں سے اور نگاہوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے یہ ایک تعداد لوگوں نے بیان کی ہے صحابے کے نام اللہ اللہ اجماعین کی پہلے ایک تھوڑی سی اہمیت اور ضرورت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آخر صحابے کرام۔ کی عظمت اور ان کی فضیلت سننا اس پر ایمان رکھنا کیوں ضروری ہے اور ایک چیز یہ بھی بتائیں کہ اہل سنت والجماعت جماعت کے نزدیک تقریباً یہ پندرہویں صدی شروع ہو گئی ہے نبی علیہ سلاد اسلام کے زمانے سے لے کر کے آج تک تمام اہل علم ہے اہل سننا والجماعت کا جمعہ کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ صحابہ کی محبت اور عظمت ہمارے عقائد میں سے ہے یہاں ہم ایمان باللہ ایمان بر یہ ساری چیزوں کا عقیدہ رکھتے ہیں وہیں صحابہ کی محبت ان کی صداقت ان کی امانت اور ان کی عظمت پر یقین رکھنا احترام کرنا دلوں میں محبت جاگوزی رکھنا یہ اہل سنت والجماعت جماعت کے عقائد میں سے ہے اسی لیے نبی علیہ سلاۃ السلام نے جب توحید و رسالت کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کو نادل کیا تو قرآن میں جہاں روزے کے نماز کے حج کے زکوت کے مسائل بیان کیے گئے وہیں اللہ رب العالمین نے اسحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور ان کی اہمیت اور ان سے محبت اور ان کی تقریم و تعظیم کا حکم بھی قرآن کے اندر دیا اور اس کی وجہ صرف یہ ہے بہت سارے اہل علم نے یہ روایت نقل کیا جو تقریباً تمام لوگوں کو شاید معلوم ہوگی حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب تمام دنیا میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد جتنے لوگ تھے قیامت قیامت تک آنے والے ہر انسان کے دلوں کو اللہ تعالی دیکھا ہر ایک کے دل کا جائزہ لیا اور پھر سب سے اعلی درجے کے جو دل تھے سب سے اعلیٰ درجے کے دل جو تھے اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک شامل ہیں پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلاط اسلام کے دلوں کو چھانت لینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قیامت تک آنے والے جو بقایا انسان تھے ان کے دلوں کا جائزہ لیا انبیاء علیہ السلاح اسلام کو جب چھانٹ لیا تو پھر اللہ رب العالمین نے اب انبیاء علیہ السلاط اسلام کے قلوب پر دوبارہ نگاہ ڈالی انبیاء علیہ السلام کے دلوں کو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو سب سے اعلی درجے کا جو دل تھا اللہ تعالیٰ نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا اللہ نے تو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے سردار اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنانے کے لیے منتخب اور سارے نبیوں کا سردار بنانے کے لیے متعین کر لیا پھر تیسری مرتبہ اللہ رب العالمین نے بقایا لوگوں کے دلوں پر دیکھا کہ انبیاء کے بعد قیامت تک آنے والے جو دل تھے ان کا ان کو ان کا جب جائزہ لیا تو سب سے اعلی درجے کا جو ٹاپ کے دل تھے تقویٰ صداقت امانت کے لیے جتنے سب سے پاپ کے دل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو محمد سلم کا صحابہ بنانے کے لیے منتخب کر لیا اللہ رب العالمین نے افتدا فرینس سے صحاب کو منتخب کیا ہے پھر حضرت عبد اللہ بن مسعود امام حسن بشری اور خصوصاً ابن مسعود کی روایت میں اللہ رسول نے فرمایا عبداللہ بن مسود کہتے ہیں لوگوں سب سے انگیا کے بعد سب سے پرہیزگار پاکواں زہد امانت دیانت والے جو لوگ تھے اصحاب رسول ہیں ان کو اس لیے منتخب کیا کہ اللہ تعالیٰ تا جو دین آسمان سے جو کتاب آسمان سے اور جو وہی آسمان سے نادل کیا ہے آخری نبی سے اس علم کو لینے اور سیکھنے کے لیے اصحاب محسوس کو منتخب کیا اس لیے کانو اتقا کلبن سب سے زیادہ تکوا والے دل سب سے اچھے دل سب سے امانت دیانت والے دل دل جو تھے وہ صحابہ کے تھے اللہ رب العالمین نے ان کو عدل بنایا قیامت تکانے والے لوگوں اور رسول کے درمیان رسول سے دین لے کر کے اللہ کی کتاب نبی کی سنت لے کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں تک جو اس دین کو پہنچانے کی ذمہ داری دی اور جس کو جس جن کو اس کام کے لیے اللہ نے منتخب کیا اس صحابہ کرام رضوان اللہ اجمین سب سے عام اقم علم سب سے زیادہ علم سب سے زیادہ تقوام سب سے زیادہ پرہیزگاری ان لوگوں کے اندر تھی جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں جب آپ نے سمجھ لیا کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے منتخب کیا کہ امانت داری کے ساتھ جیسے اللہ تعالی سے اللہ کے کتاب اللہ کا پیغام جبرئیل امین نے لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا پھر جبرئیل امین کا کام ختم ہو گیا اب ان کی ذمہ داری ختم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اللہ تعالی کی امانت کتاب اللہ سنت رسول کی شکل میں شریعت اسلامیہ کے شکل میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھی اس امانت کو اللہ کے نبی نے محمد اللہ, اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو منتقل کیا منتقل کر دیا صاحب کرام نے نبی سے لیا حاصل کیا سیکھا سکھایا لوگوں کو اور نبی علیہ سرابسلام کے زمانے سے لے کر کے آپ کے وفات تک تقریباً آخری صحابی جو انتقال کیے ہیں کہا جاتا ہے ابو توفیل 110 ہجری کے اندر نبی علیہ سلاۃسلام کے کہا جاتا ہے آخری صحابی یہ 110 سال 110 سال Uh, ہجرت کے ایک سو دس ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا اور یہ دنیا میں آخری صحابی موجود تھی صحابی کرام نے اس پورے اسنا میں امانت داری کے ساتھ بغیر کسی حرس بغیر تما بغیر کسی لالچ کے اللہ تعالی کی امانت کو پہنچانا ذمہ اپنی ذمہ داری سمجھی اور صحابہ کرام نے اللہ تعالی کے بندوں تک یہ امانت پہنچائی اس کے بعد سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا نبی علیہ السلاۃ اسلام کی ان صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ یہ ذمہ داری ہے اب آئیں اللہ حرب العالمین نے قرآن پاک یا احادیث میں صحابہ کرام کی اہمیت عزمت اور فضیلت کیا بیان کی ہے تو دوستو ایک مجلس میں اس تاریخ ساری نصوص ہم نہیں پیش کر سکتے بس اشارہ کرتے ہیں نمبر ایک اللہ رب العالمین نے سورتہ کے اندر بڑی وضاحت کر کے صحاب کرام رضوان اللہ مجمعین کا تذکرہ کیا اور بیان کی اور صحاب کرام کی عظمت و اہمیت کو جتاتے ہی بھی فرمایا جو بھی ان کی پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب کریں گے اللہ رب العالمین فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تباغوہم بحسار رضی اللہ عنہم ورضو انہم کہ اللہ صحابہ کی عظمت صحابہ کی فضیلت کا ایک مقام ہے کہ رب العالمین فرمایا اے لوگو اللہ رب العامین انصار سے بھی خوش ہیں اور مہاجرین سے بھی خوش ہیں اللہ تعالی ان سے رادی ہے والذین اوہم بحسان اور جو لوگ نیکیوں میں ان انصار و مہاجرین صحابہ کی اتباع کریں گے اللہ ان سے بھی خوش ان کو بھی جنت عطا کرے گا یہ صحابہ کا مقام اور صحابہ کا مرتبہ ہے دو قسم کے صحابہ تھے ایک انصار دوسرے مہاجرین اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین لدین تباؤ جو بھی ان کی پیروی کریں گے ان کی اتباع کریں گے ان سے محبت کریں گے ان پر ایمان رکھیں گے اور ان کے نقش قدم ان کے منہج کو اپنائیں گے نجات قدار و مدار اللہ رب العالمین نے صحابہ کی اتباع کو رکھ دیا ہے والار جو ان کی اتباع کریں گے انصار مہاجرین کہ انسار کی اللہ ان سے بھی خوش ہوگا ان سے بھی راضی ہوگا اسی لیے نبی علیہ سلا تو سنا صحابہ کی عظمت اسی کے ساتھ اس آیت کی روشنی میں اس آیت کی ترجمانی اور تفصیل سمجھتے ہی دی. وہ مشہور حدیث جس میں الجاق رسول نے ساتھ رمایاں اسرائیل یہودیوں میں اکہتر فرکے فر ہوئی اکہتر میں ستر جہنم میں گئے ایک جنت میں گیا عیسائیوں میں اسنیر مستب عید بہتر فرقے ہوئے اکہتر جنت جہنم میں گئے اور صرف ایک فرقہ جنت میں گیا سطر ایک امتی وَسَبْعِينَ فلاسف اور میری امت میں اور اختلاف ہوگا و سارا سے بھی دس قدم آگے ہوں گے ہماری امت میں تہتر فرقے ہوں گے اور تہتر فرقوں میں سے بہتر فرقے جہنم میں اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا اب صحابہ رام نے پوچھا یا رسول اللہ واہ آپ بتائیں آپ بتائیں کہ وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا کون سا فرقہ ہوگا کون سے لوگ ہوں گے آپ نے بیان فرمایا ماں علیہ وا صحابی یہ صحابہ کا مقام یہ صحابہ کی عدمت کہ فرقے ناجیہ میں وہی جائے رضی اللہ اسی سے ہوگا جنت میں وہی جائے گا سراط مستقیم وہی وہی پائے گا جو رسول سلم کے ساتھ ساتھ صحاب کرام کے دامن کو مضبوطی سے تھامے گا فرمایا ماں علیہ و صحابی ہم اور ہمارے صحابہ جس راستے پر ہیں کیا تک آنے والا جو انسان اسی راستے کو اپنائے گا ہماری سنا اور ہمارے نبی کے سنا وہی جنت میں جائے گا اور کوئی دوسرا جنت میں نہیں جائے گا سارے گمراہر کے ہوں گے تو دوستو اس حدیث سے بھی صاحب کرام کی بڑی عدمت اور اہمیت ثابت ہوتی ہے دوسری آیت ماہ اکبر محمد الرسول اللہ سورت الفتح کی آیت محمد الرسول اللہ ولدین ماہدہ ولدین آپ پوری آخری آیت تک پہر ڈالیں اللہ نے مغفرت کا عجر عظیم کا بخشش کا ساری چیزوں کا وعدہ کیا ہے اور فرمایا کہ یہ کون سے لوگ ہیں محمد مدرس اللہ اور جو ان کے ساتھ ہیں ودین جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ ہیں اللہ رب نے فرمایا ان کی مثال تورات میں یہ ہے ان کی مثال انجیل میں یہ ہے ایک ہی نبی دنیا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں کہ نبی کا بھی تذکرہ تمام آسمانی سابقہ کتابوں کے اندر اور نبی کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ بھی قرآن پاک سے پہلے تمام آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے جس طرح سے آسمانی کتابوں میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کی پی پیشین گویاں ان پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی تھی ایسے ہی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس ان کی نیکیاں ان کے جنتی ہونے کی بشارت ان کے اخلاص ان کے عبادات ان کی قربانیاں ان کے اعمال شعالیہ اور ان کے کمال کا تشکرہ بھی اللہ تعالی نے تورات اور انجیل اور آسمانی کتابوں پہلے ہی سے کر رکھا تھا محمد الرسول اللہ ولدی رماحلہ شدہ فار پوری صفات اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تورات اور انجیل میں رکھا ہے ایک ہی نبی ہیں اور ہم اور آپ اس بات کے بڑے خوش نصیب ہیں کہ نبی ہی ملا ایسا جس کا سارا تشکرہ جس کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں ہو اور جس صحابہ کی محبت کو ہم ایمان کرا دیتے ہیں نبی کے ساتھ ساتھ ہمارے پیشو صحابہ کرام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ آسمانی کتابوں میں پہلے ہی سے کر رکھا ہے یہ بہت بڑی صحابہ کی فضیلت ہے ان کا تقدس ان کی نماز ان کی دیانت داری ان کی امانت کا اللہ رب العالمی نے تذکرہ کیا ہے نمبر تین دوستو سور فتح کی آیت ابتدائی آیا رضی اللہ رضی اللہ کا کہا تھا چودہ سو صحاب کرام خدیبیا کے موقع پر جو درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ رب العالمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے اللہ نے فرمایا ان تمام چودہ سو صحابہ جو ہیں سب سے اللہ راضی ہو گیا اور اللہ جس سے ایک مرتبہ راضی ہو گیا اب قیامت تک اس سے ناراض نہیں ہوتا لقر اللہ علیہ کا تحت شجرا ماہ اکبر تحت شجرا درخت کے نیچے بیٹھ کر کے یہ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول ہمارے رسول سے بیت کر رہے تھے اللہ سب سے راضی ہو گیا چودہ سو صحاب کرام جو بیعت کرے سب سے رضامندگی کا اعلان اس میں بڑے پیش پیش ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں عثمان و علی ہیں اب سارے صحاب کرام تو دوستوں ایک بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی, ان کی اپنے رضا اپنے خوشیوں اپنی رضا رضامندی کا علاج اس قرآن میں نازل کر دیا ہے جو قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا بڑے بدنسیب ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں صحابہ مرتد ہو گئے تھے اس کا مطلب اللہ پر بہت بڑا الزام اللہ فرمائے اللہ راضی ہے اور صحابہ کے گستاخ بے ادب کہتے ہیں کہ نہیں یہ مرتد ہو گئے تھے وہ تو, وہ تو نہیں مرتد ہوئے تھے لیکن اس آیت کے خلاف جو عقیدہ رکھتا وہ میں ہے وہ حقیقت میں مرتد ہے بد وقت ہے چوتھا مقام اور ذرا سنیں اللہ تعالیٰ نے نبی کا مقام صحابہ کی عظمت صحابہ کا مقام و مرتبہ ان کی فضیلت کو دیا کے بعد دنیا میں کوئی نہیں پہنچ سکتا سورت خجرات کی ابتدائی آیات ان اللہ دینا غسونا سواتین اللہ نے اعلان کر دیا لوگوں ہمارے نبی کے پاس بیٹھ کر کے جو ہمارے ندیب, نبی کا ادب اور احترام کرتے ہیں نبی کے سامنے آواز نہیں بلند کرتے بس آواز ہوتی ہے نبی کا احترام نبی کا ادب ہوتا ہے ایک اور سے لوگ ہیں جو نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے بتاؤ کیا تکانے والا کوئی انسان اس سوال کا جواب دے صحابہ کے سامنے گستاخی کرنے والا صحابہ کو منافق قرار دینے والا صحابہ کے متعلق امانت میں خیانت کرنے والا کتنے صحابہ کو ریاکار اور مکار کہنے والے لوگ کہتے ہیں ذرا بتائیں نبی کی صحبت میں کون تھا کون تھے ذرا بتائیں آج صحابہ کے اوپر اگلی اٹھانے والے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنانے والے یہ تھے یا ان کے آبا آب واسطات بتائیں کون لوگ تھے ان درسول اللہ ان لدین آسوات ان درسول اللہ جو لوگ اپنی آواز کو اللہ کے رسول کی مجلس میں آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو پست رکھتے ہیں دنیا میں کون سی قوم ہے کون سے لوگ تھے بتائیں جن کا تذکرہ عیسائق میں رسول کے پاس درود و سلام پڑھنے والے تو بہت ہیں نبی کی مجلس میں ہی نبی کو خود اپنے آپ ہاں پاکستان انڈیا میں بلا لیتے ہیں لیکن جب آیت نادل ہو رہی تھی وہ کون سے لوگ تھے جو نبی کی مجلس میں بیٹھے تھے بیٹھتے تھے انہی کو صحابہ کہا گیا ہے ان الدین یا گزون رسول ادا اک الدین اللہ قلوب تقوا یقیناً وہ انسان وہ آدم کی اولاد وہ لوگ جو ہمارے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں تمہارے ادب اور احترام کے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں اللہ نے ان کی فضیلت کیا بیان کی تخوا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوا کے لیے چن لیا ہے اللہ نے ان کو منتخب کر لیا ہے سے بڑی عظمت کس سے بڑی فضیلت صحابہ کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ گارنٹی دیں کہ ہمارے نبی کے مجلس میں ہمارے نبی کے سامنے جو لوگ بیٹھے اور ادب سے بیٹھے یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوا کے لیے منتخب کر لیا ہے اور ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر عظیم ہے اجر کریم ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے صحابہ کی عظمت کی اللہ رسول اللہ کلو تقبہ اللہ نے ان کی دلوں کو صحابہ اس, با اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کے دل میں اللہ تعالی کا ایسا تقویٰ تھا جس کی شہادت خود اللہ نے قرآن میں دی ہے اہل تقویٰ تھے متقین تھے اور قرآن نے اعلان کیا جو تک جن کے دلوں میں تقوا آیا متقین بنے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے شہابہ اللہ کے محبوب بن گئے تقوی کی برکت سے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور بہت سارے مقامات ہیں ہم سب کا اس, اس کا نہیں کر سکتے بس ایک مقام اور بتا دیتے ہیں سورت المجادلہ سورت المجادلہ کی آخری آیا طویل آیات آپ نے ذرا سوچا لا والیوم آخر اللہ نے شہادت دیا اے نبی آپ کی مجلس میں جو ہے آپ کی صحبت جن کو نصیب ہے آپ کو ہم نے ایسے صحابہ عطا کیے ہیں ایمان لا لینے کے بعد اللہ اس کے رسول کے نافرمانوں کو پسند نہیں کرتی صرف ان کو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اچھے لگتے ہیں یہاں تک کہ ان کے عزیت و ماں باپ بھائی بہن بیٹے بیوی شوہر کوئی بھی ہو اللہ کا کفر کرنے والے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو یہ پسند نہیں کرتے آگے بات سنو الادا ہی مل صحابہ کو کوئی منافق کہے صحابہ کو کوئی خائن کہے صحابہ کو کوئی تنقید کرے صحابہ کو کوئی فاسق اور فاجر کہے ایسے انسان کو ڈوب مرنا چاہیے ذرا سوچو اللہ نے فرمایا یہ لوگ جو ہیں کاٹا ب فی قروب ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے ذرا سوچیں اللہ جس کے دلوں میں ایمان لکھ دے کیا وہ بھی قیامت تک کبھی مرتد ہو سکتا ہے منافق ہو سکتا ہے اللہ اکا کاٹا ایمان یہی نبی کے صحابہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اللہ جس کو لکھ دے کائنات کے ساری لوگ مل کر کے اس کے دل سے نکال نہیں سکتے یہ بہت بڑا کمال ہے صحابہ کا اور آگے اللہ نے ساتھ رمایا اللہ ایک ہزب اللہ یہ حزب اللہ صحابہ کو گبرا کہنا صحابہ پر تان کرنا صحابہ کو منافق کہنا صحابہ سے نفرت کرنا اس کا مطلب ہے کہ حزب اللہ اللہ نے اپنے دین کے لیے صحابہ کی جو جماعت منتخب کی تھی اس جماعت پر بھروسہ اس کا نہیں ہے اس جماعت سے محبت اس کو نہیں ہے اس جماعت کی قدر و قیمت اس کے نزدیک نہیں ہے اور بہت بڑی گستاخی قرآن کی ہے اللہ کی ہے رسول کی ہے صحابہ کی ہے اور جبرائیل امین کی ہے کیوں اللہ فرمایا وہ جس کی تائید اللہ کرے جس کو اپنی جماعت اللہ بنائے اور جس کے دلوں میں ایمان لکھتے ایسے لوگوں پر تنقید کرے اور ایسے لوگوں سے نفرت کرے اور شکوہ شکایت لوگوں کی کرے یہ بڑی بدبختی ہے اللہ جو اللہ جس کو اللہ نے اپنی جماعت کا حل اللہ اللہ حز بول لیکن حزب اللہ کو برا بھلا کہنے والے سن لیں سن لیں الا ان حزب اللہ ان ہزب اللہ یہ بچ جائیں گے لیکن صحابہ کی عظمت کیا کی تک ختم نہیں ہوگی اگر ایک بے ایمان کوئی ایک عبد اللہ ابن سبا کا جڑو اگر آج دنیا میں حضرت اصحاب کرام کو برا بھلا کہتا ہے تو آج ہمارے لاکھوں مشاہد اور ایسے بھی ہیں جو اپنے قلم و کرتاش اور اپنی زبان سے صحابہ کا دفاع کرنا بہت بڑا اجر و ثواب سمجھتے ہیں اور قیامت کے سلسلہ حزب اللہ کا قائم رہے گا انشاءاللہ تو دوستو اس طرح سے بہت سارے اور فضیلتیں ہیں آئیں حدیثوں پر ہم غور کرتے ہیں صحابہ کی عدمت صحابہ کا مقام مرتبہ سب سے پہلے جس شخص نے ایمان کی حالت میں صحابہ کا یہ مقام ایمان کی حالت میں اپنی ایمانی آخ سے جس نے نبی علیہ سلاۃ اسلام کا دیدار کر لیا جس کو ہم ادنا سے ادنا درجے کا صحابی کہہ سکتے ہیں اس کا مقام و مکبہ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے جابی بن عبداللہ رضی اللہ تعالہ نما حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ لا صاحب لاتم سنارو مسلم اور آنی اے لوگو جس شخص نے اپنی آنکھ سے میرا دیدار کر لیا یا میرا دیدار تو نصیب نہ ہوا میرے دیدار کرنے والے میرے صحابہ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا اس موبن کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رہا ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی یعنی رب نے ان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے امام تربی بھی رحمت اللہ نے اس حدیث کو اپنی سنن میں امام بخاری تاریخ کبیر میں زیا مدثی اور بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا اللہ البانی رحمت اللہ نے امام ترمی نے بھی, بھی حسن کہا اللہ مالی البانی بھی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابنمو کا پھل اب آپ ذرا بتائیے ٹھنڈے دل سے نبی بیان فرمائے جس نے جس آنکھ نے میرا دیدار کر لیا اللہ نے جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دے دیا آج اس بیسویں صدی کے اندر کس کو یہ اختیار ملتا ہے کہ ان لوگوں پر تنقید کرے جس پر اللہ نے آگ کو حرام قرار دیا ہے ہم تو یہی کہیں گے صحابہ کی عظمت کو گھٹا کر کے اور ان پر تنقید کر کے انسان خود جہنم کی آگ کا مستحق بنتا جا رہا اب آئیے حدیث سنیں اگلی حدیث صحابہ کا مقام عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہی میں سنا اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوہم غرد نبادی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغدہم فببغضی ابغدہم ومن آذاہم فقد آذانی خدا آدھا او کما قال اس حدیث کو امام ترمی رحمت اللہ علیہ نے اور امام حاکم امام ہدمان امام احمد بن حمبل اور بہت سارے اہل نقل کیا اور محدثین کی ایک بڑی جماعت ہے جس نے اس حدیث کو صحیح اور حسن قرار دیا ہے عبد گرچہ بعض لوگوں نے کلام کیا لیکن اس حدیث کی تائید ہوتی ہے بخاری اور مسلم کی حدیث سے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ کا حدیث اللہ کے رسول نے ساتھ رمایا کہ اللہ اللہ فیصی اے کلمہ پڑھنے والوں اے میرے امتی اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا ہمارے صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صحابہ پر پتن اور صحابہ کے متعلق نفرت پھیلانے والے کو ڈرا رہے ہیں اللہ اللہ اللہ اماں اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرنا اللہ کے غذب اللہ کے قہر اللہ کے لانت اور اللہ رب الب سے ڈرتے رہنا خبردار دمبادی میرے دنیا سے جانے کے بعد کبھی میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا کبھی ہمارے صحابہ پر تنقید نہیں کرتا کرنا انگولی نہیں اٹھانا ان کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کرنا پھر آپ نے فرمایا فمن احب بہم فبح بہم جس شخص نے ہمارے صحابہ سے محبت کیا فبح خب بہم تو اس نے اس لیے محبت کیا ہمارے صحابہ تھے کہ صحابہ سے پہلے ہم سے وہ محبت کرتا ہے اللہ اکبر صحابہ کی محبت کو اللہ رسول نے اپنی محبت کی نشتانی قرار دیا فرمایا فمن احب جس نے ہمارے صحابہ سے محبت کیا فقد احب تو اس لیے اس نے کیا کہ کی اس کے دل میں امید مجھ سے محبت کرتا ہے میری محبت اس کے دل میں تھی مجھ سے محبت کرتا تھا اسی لیے میرے صحابہ سے بھی محبت کیا اکبر صحابہ سے محبت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ صحابہ سے پہلے نبی کی محبت دل میں اس کی تھی اس لیے صحابہ سے محبت کیا اس لیے آگے فرمایا ومن ابغدہ ہوں فبی ہوں اور جس شخص نے ہمارے صحابہ سے بغض کیا ہمارے صحابہ سے نفرت کیا تو اس لیے کیا کہ اس کے دل میں ہماری ہمارا ہماری نفرت اس کے دل میں ہے ہم سے بغض رکھتا ہے وہ انسان ہم سے نفرت کرتا ہے ہم سے بغض رکھتا ہے اس لیے ہمارے صحابہ سے بھی بز کر رہا ہے وہ کتنی بدترین چیز اور سنو فرمایا عام آگاہ تیسری چیز جس نے ہمارے صحابہ کو ایزا دیا میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی تان تان و تشلی کر کے لان تان کر کے ان پر اوپر تنقید کر کے ان کے خلاف اپنی سوان اور اپنا کرم استعمال کر کے جس نے میرے صحابہ کو ایزا دیا تو حقیقت میں اس نے مجھے تکلیف پہنچائی مجھے ایزا دیا صحابہ کی عظمت اور صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ صحابہ کو ایزا دے صحابہ کی ایزا کو اللہ کے رسول نے اپنی اپنی ایزا کرا دیا جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دیا اس نے سمجھو بج کو تکلیف دیا ومن آزانی اور جس نے بج کو تکلیف دیا فقط آب اللہ سمجھو کہ اس نے اللہ کو تکلیف پہنچایا اور سن لو جس کو نے اللہ کو تکلیف پہنچایا ان قریب بہت ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کسی عذاب میں فوراً مبتلا کر دے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحابہ سے صحابہ کی نفرت سے ہم تمام لوگوں کو بچائے آئیے ایک اور حدیث صحابہ کے مقام و مرتبے کو دیکھیں نبی علیہ السلاۃ السلام فرمات کی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاح السلام صاحب نے ساتھ رمایا لا تصو اصحابی اے میرے اے مسلمانوں خبردار کبھی کسی صحابہ پر میرے صحابہ پر برا بھرا نہیں کہنا میرے صحابہ کو گالی نہیں دینا میرے صحابہ پر تنقید نہیں کرنا میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کرنا اللہ اکبر ابھی آپ نے سنا جس نے اللہ صحابہ کے شان میں گستاخی کی عیدا کیا کتنی بڑی بات اللہ القریب اس کو داخ دے گا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناتے ہیں صحابہ کو ایزا دینے والا امام ابن العربی رحمت اللہ لے جو بہت بڑے فکیر محدث اور مفسر گزرے ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے دربار میں اپنے زمانے کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ نفی اور شافئی ایک مسئلے میں اختلاف ہوا اور دونوں اپنا کیس عدالت میں لے گئے گئے کاضی کے پاس جب کوٹ میں گئے قاضی نے دونوں کے کی باتیں سنی قاضی نے دلیل مانگی تو شافئی حضرات نے شافئی حضرات نے حضرت ابوی اللہ تعالیٰ کی حدیث روایت کی بھی حدیث اپنے دلیل میں پیش کیا ہمارا یہ مسلک ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ دلیل ہے ابو ہویرا کی دلیل ہے حدیث ہے حدیث پڑھ کر کے سنایا قاضی جو ہے بات قبول کر لیا اور شافعی حضرات کے حق حضر میں فیصلہ کرنا چاہا لیکن اس نے احناط سے پوچھا آپ لوگ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے انہوں نے اپنی رائے اپنی قیاس پیش کیا اور جب قاضی نے کہا یہ شواف حضرات تو اللہ کے رسول کی حدیث پیش کرتے ہیں تو احناف نے کہا اتنی آسانی کے ساتھ لیکن کے سار میں گستاخی اور ان کے اوپر لان تان اور ان کے شان ان کے مقام کو گھٹانے کا انجام محدث اپنا چسمتی واقعہ بیان کر رہا ہے کہتے ہیں کہ شوافے نے جب حدیث پیش کی تو اینب نے کہا اس حدیث کو ہم نہیں مانتے یہ حدیث ہمارے مدہب کے خلاف ہم نہیں مانتے قاضی نے کہا کیوں نہیں مانتے کہا اس حدیث کے راوی ابو حریرا ہیں وہ فکی نہیں تھے غیر فکیری تھی اللہ اکبر اتنی بڑی یہی گستاخی کی نگالی دیا نہ درباری ملا قرار دیا نہ جیسے آج صاحب کرار دے رہے ہیں درباری ملا ابو کو کتنا حق شپانے والا کہہ رہے ہیں بزدل قرار دے رہے ہیں کتنی گستاخیاں آج کر رہا ہے انسان اور کس طرح سے ابو حریرا کے مقام کو ہٹا رہا ہے نہ دیکھیے قاضی صاحب کہتے ہیں جیسے اہناف کے عالم نکھے ہو کے کہا ابو ہرا کی حدیث ہے ابو ہرا گیر فکر تھے اس لیے ان کی حدیث اب نہیں مانتے اللہ اکبر اتنا کہنا تھا کہ چھت سے اللہ نے بھیجا آیا اور چھلانگ لگا کر کے اسی کے اوپر اور اس کا کام تمام کر دیا سانپ نے دس کر کے سانپ پیچھا کیا بڑا اور ساپ سانپ اس پر چڑھ لیا لو کہتے تو کرو تو کرو توبہ کرو تم نے کے سال میں گستاخی کی ہے میرے بھائیوں یہ ہے اللہ کا عذاب شہابہ کی شان میں گستاخی جو کرتا ہے اللہ ضرور کسی نے کسی نہیں پکڑے گا کسی بھی طرح کا عذاب اس پر آ سکتا ہے تو اللہ کے اللہ کے عبد بن عباس کی حدیث پیش کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد روایا لا تصو اصحابی اے لوگ خبردار ہمارے صحابہ کو گالی نہیں دینا خبردار ہمارے صحابہ کو گالی نہیں دینا یا لاتو لا تصبو اصحابی اے لوگ اصحاب رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں نہیں دینا کیوں فلا مقام ساعتن مان نبی صلی السلم خیر من عمل سبعین سنہ اے لوگو خبردار کبھی اصحاب سول کو برا نہیں کہنا ان پر تنقید نہیں کرنا ان پر اعتراض نہیں کرتا تمہاری ہستی کیسی تمہاری زبان کیسی کہ کی صحابہ پر تنقید کرو اللہ کی قسم عبد اللہ بن عباس عبد اللہ بن عمر بن خطاب ان تمام لوگوں کا کا فیصلہ سنا رہے ہیں فالا مقام و حا نبی علیہ و السلام و سلام کے صحابی اگر اللہ کے رسول کے پاس ایک گھنٹہ آپ کی مجلس میں شرکت کیجیے یا ایک گھنٹہ کہیں عبادت میں رہے یا ایک گھنٹہ صرف کہیں میدان جنگ میں رہے عبد اللہ بن عباس عبداللہ بن عمر رضوان اللہ علیہ کہتے ہیں اے صحابہ پر تنقید کرنے والو سن لو اگر کسی صحابی پر تم نے تنقید کیا تو اپنا انجام سوچ لو صحابہ کا مقام اور مرتبہ اللہ کی قسم ایک گھنٹہ صحابی کا نبی کے پاس رہنا نبی کی صحبت ایک گھنٹہ جس صحابی کو نصیب ہو گئی ہے اللہ کی قسم اس کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہوگا ایک گھنٹے کی صحبت سے کہ اگر تم چالیس سال کہیں بیٹھ کر کے عبادت کرو تو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے صحابہ کا یہ مقام صحابہ کی یہ کہ ایک گھنٹہ کا صحابی کے پاس کوئی انسان نبی کی صحبت پا گیا ایک گھنٹہ بیٹھ گیا تو جو تقوا جو پرہیزگاری اجر و ثواب اس نے پایا غیر صحابی چالیس سال عبادت کر کے بھی وہ اجر و ثواب مقام نہیں حاصل کر سکتا آئیے متفق علیہ حدیث متفق علیہ حدیث اسی معنی کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلط اسلام نے ساتھ رمایا لا تصبو اصحابی لوگوں خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں میرے صحابہ پر تنقید نہیں کرنا میرے صحابہ پر کیچر نہیں اچھالنا میرے صحابہ کے کچھ کوتاحیاں اگر ہو گئی تو ان کو اچھال کر کے اپنی کیسٹ کے ذریعے اپنی تقریروں کے ذریعے اپنے یوٹیوب کے ذریعے اپنے ویب سائٹ کے ذریعے اور چلا چلا کر کے میرے صحابہ کو گالیاں نہیں دینا تنقید نہیں کرنا بدنام کرنے کی کوشش نہیں کرنا فور لگی نفسی بے ادھی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی ایک انسان اہت پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی ریگا کے لیے خیرات کر دے گا تو میری صحابی نے ایک پاؤ اگر صدقہ کر دیا ہے تو کوئی انسان تم اوہت پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کرو گے تو اس کا آدھا سواب بھی تم کو ملنے والا نہیں یہ صحابہ کا صحبت کی برکت کہ غیر صحابی اگر اوہت کے پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے تو صحبت وہ خوش نصیب جو صحابی ہیں جس کو نبی کی صحبت نصیب ہے اگر ایک پا کھجور بھی صدقہ کر دیے ہیں تو ان کا سواب احد پہاڑ کے سونے کے سواب سے بھی بڑا ہوا ہے اس لیے انسان ان تمام چیزوں کو خا... یاد رکھے اور صحابہ پر تنقید کرنے سے اپنے آپ کو بچائے نبی علیہ سلا تو اور ذرا سنو صحابہ کا یہ مقام مرتبہ ہے کہ اگر کسی نے صحابہ پر لانتان کیا اور صحابہ کے شان میں گستاخی کی اور تبرہ بازی کیا اور صحابہ کرام کی کچھ لذشوں کو اگر مشری تقاضے کے مطابق ہوئی ہیں تو اس کو اٹھا اس کو پر اس کو عام کرنا صرف صحابہ کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی نیت سے اگر کسی نے اپنی زبان کھولی اور صحابہ کو اپنے زبان و قلم سے نقصان پہنچایا تو نہ اس کا انجام سنو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث امام طبرانی ابن ابنانی شہبا ان تمام حضرات نے نقل کیا اور اللہ البانی رہ مح اللہ اس حدیث کو اپنے شرش رت الحادہ کے اندر نقل کیا ہے رسول نے سونے سات نمایا بلابی فال ہی لانت اللہ والناس اجمعین جس شخص نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا میرے صحابہ کو نشانہ بنایا اپنی زبان سے یا اپنے قلم کے ذریعے اگر کسی نے میرے صحابی کو تنقید کا نشانہ بنایا تو اس پر ہم کہتے اللہ کی بھی لانت ہو سارے فرشتوں کی بھی لانت ہو ورنہ اجمعین اور سارے مسلمانوں کی بھی لانت اس پر ہے ہم بھی ایسے بد وقت پر لانت بھیجتے ہیں جو صحابہ کے میں گساخی کرے ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں فال ہی ہے لا اللہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لعنت اور لوگوں کی لانت اور تقریباً یہی چیز ہے جس کو حضرت انسالی کر رضی اللہ تعالیٰ ان ہو روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے کے کہ یارسول یا رسول اللہ آج کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ہم پر لان کہتے کہتے ہم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کچھ صحابہ کا نام آئے نبی الحصراب صاحب کے پاس یا رسول اللہ ہمیں لوگ کچھ برا بھلا کہہ رہے ہیں ہم پر لان کر رہے ہیں منامت کر رہے ہیں اور ہم سے کچھ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں جیسے آ کے بتایا اللہ رسول نے فرمایا سن لو منصبہ صحابی جس نے میرے صحابہ پر لانت بھیجی فار ہی لانت اللہ تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو مل اور فرشوں کی لعنت ہو ورنا سے اور سارے لوگوں کی لعنت ہو لا اکبر اللہ بنو صرف اور اللہ سل فرمایا سن لو جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا میرے صحابہ پر تنقید کیا اور میرے صحابہ پر کوئی ایزا پہنچائی ان کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا اور لوگوں میں ان کے متعلق نفرت پھیلانا تھا اس پر اللہ کی لانت رسول کی لانت فرشتوں کی لانت سارے لوگوں کی لانت اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ نہ اس کی کوئی نفلی عبادت قبول ہوگی اور نہ تو کوئی اس کی فرضی عبادت قبول ہوگی اس کی کوئی کسی بھی قسم کی عبادت کو اللہ قبول کرتے ہی نہیں دوستوں آئیے ذرا سنیں اللہ رب العالمین نے کس طرح سے فیصلہ کیا ہے ام المنی آئ رضی اللہ تعالیٰ انہا ام المنی عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام مسلم رحمت اللہ نے موقع اور بہت سارے محدث نے محدثی نے مرفور نقل کیا ہے اللہ حضت ام المن رضی اللہ تعالیٰ کہتی کہ یہ صحابہ پر لان تان کرنے والو, والو والے والو صحابہ پر تنقید کرنے والو صحابہ کو تنقید کا نشانہ کرنے والو سن لو حضرت آشا فرماتی ہیں امیر فارب محمد اللہ تعالی نے تو مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ ہمارے صحابہ پر ہمارے صحابہ پر ہمارے صحابہ کے بارے میں استغفار کریں اگر کچھ سے ہوئی ہے تو ان کے حق میں ہمیشہ استغفار کریں جیسے کہ رب العالمی نے فرمایا ودینا وقوار بل ایمان قرآن میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم صحابہ کے حق میں مغفرت کرتے لیکن بدماشوں نے صحابہ پر لانت بھیجنا شروع کیا ان کو گالیاں دینا لان شروع کیا سن لو میں نے نبی علیہ صاحب کو فرماتے ہی ہوئے سنا ہے لا لاتھ دنیا اس وقت تک دنیا نہیں جائے گی جب تک کہ آخر میں آنے والے لوگ ابتدا میں ابتدا کے پہلے والے لوگوں پر لانت نہ بھیجنے لگے یہ قیامت کی, کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ صحابہ پر تابعین پر اور طلب پر تنقید کرنے لگیں ان کو برا بھلا کہنے لگیں ان پر لانت بھیجنے لگیں یہ بہترین چیز ہے دوستو اس لیے ہمیشہ ان تمام چیزوں کو سمجھ لینے کے سن لینے کے بعد صحابہ کی عظمت کتاب اللہ سنت رسول سے ان کے مقام مرتبے کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے آ ہوگی صحابہ سے محبت کرنا ان کے ان پر تنقید کرنے سے بچنا یہ اہل امت اہل سنت و عقیدہ ہے ان پر تنقید نہیں تراحم در... اور مغفرت کی دعائیں ان سے الفت محبت کرنا اور ان کے مد... ان کے مناقب کو لوگوں میں عام کرنا اور تنقید سے لوگوں میں نفت پھیلانے سے بچنا اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابت صحیح صحیح محبت کرنے کے توفیق میں سے فرمائے اور ایک چیز اور ذرا دیکھے ہریرا کو صحیح مسلم کی حدیث ایک چیز صحابہ پوچھ لیے ابو حرارا کے متعلق بتا دیتے ہیں کتنی قربانیاں کی ہیں انہوں نے دی ہیں اللہ اکمبر صحابہ احابد ابو ہریرا نے لیکن تنقید کا نشانہ کیوں بنایا گیا کیونکہ سب سے زیادہ حدیثیں ابو حریرا رضی اللہ قانو روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو حریرا رضی اللہ تالا نو آج تنقید کی جائے تنقید لوگ ہیں تنقید کا نشانہ بنا ہیں اور ان کا مقام کیا ہے صحیح مسلم کی حدیث اللہ اکبر کہتے ہیں کہ میں نے میں اللہ کے رسول کے مجلس سے گیا تو کچھ بات کی میری ماں بڑے غصے میں آ گئی اور کچھ نبی الحسرات شام کے متعلق اسلام کو کوئی غلط بات ہے کہ ہم کو بڑی تکلیف بروتا ہوا آیا نبی علیہ سراب کے پاس آ نے فرمایا ابو ہو کیا ہوا یا رسول اللہ بس کیا بتائیں بڑی تکلیف ہم کو دیا اور بہت ہی ہم دکھی ہیں ماں نے ایسی باتیں کہہ اللہ رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں سبر کرو اللہ رسول آپ دعا دے دے کہ میری ماں بھی مسلمان ہو جائے اللہ اللہ کا سن فرمایا اللہ ابو حرا کی طرح اس کی ماں کو بھی اسلام نسی فرما کہتے ہیں واپس گیا تو دروازے پر پہنچا تو گھر سے پانی گرنے نہانے کی آواز آ رہی تھی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا امی دروازہ کھولو امی کپڑا لپیٹی دروازہ کھولی کہتی بیٹے میں مسلمان ہو گئی ہوں کلمہ پڑھنے کا اعلان کر دیا بہت خوش ابو ریرا کہتے ہیں اندر جانے کے بعد دوڑا ہوا پھر اللہ کے رسول کے پاس آیا بہت خوش اللہ رسول بشارہ سنائی پھر میں نے کہا یا رسول ایک چیز میں چاہتا ہوں کیا ہے بور بتاؤ اللہ رسول آپ دعا کر دیں کہ قیامت تک آنے والے مسلمان تمام مومنوں کے دلوں میں اللہ ہماری اور ہماری ماں کی محبت کا واسطہ کر دے اللہ رسول یہاں کو اٹھائے اللہ ابو حریرا اس کی ماں کی محبت تمام ایمان والوں میں نصیب نہ عام کر دے حضرت ابو ریرا بہت خوش ہمیشہ کہتے تھے اس حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں قیامت تک آنے والی کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے جو ہم سے ہماری ماں سے نفرت کرے سب کے دلوں میں ہماری محبت ہوگی کیوں پیارے نبی نے دعا کر دی ہے اب ذرا بتائیں ابو حریرا سے کوئی نفرت کرے ابو حریرا کو کوئی درباری ملا کہے ان پر تنقید کرے تو مومن اس حدیث کی روشنی مومن تو نہیں شاید کیوں منافق ہوگا کیوں حضرت ابو حرا کہتے اللہ کے رسول نے بتایا اور ہم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور جو مومن نہیں ہوگا منافق ہوگا وہ کبھی ابو حریرا سے محبت نہیں کرے گا بہرحال یہ چند باتیں حضرات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ عمل کے توفیق نشی فرمائے دل تو چاہتا تھا کہ کچھ اور باتیں پیش کریں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا پھر ان کبھی موقع رہا ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ آخر یہ صاحب کرام پر تنقید کرنے کا سلسلہ کیسے شروع کیا کیسے شروع, کیسے شروع ہوا اور کیسے شروع کیا اور کن کن باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں ایک اہم موضوع ہے انشاءاللہ اللہ اس پر کسی اور بات میں اس پر سوچا تھا کچھ باتیں کرنے کے لیے لیکن نہیں انشاءاللہ اللہ پھر کبھی موقع ملا اس موضوع پر گفتگو کریں گے تاکہ متردین کے اعتراض کا جائیدہ لیا جائے اور ان کی مکاریاں اور فریب کاریاں کھل کر کے آئیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق سے فرمائے پھر ہم اپنے تمام ساتھیوں سے معذرت کرتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہماری زبان سے ایسی نکلی جو غلط ہے اگر حق ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور اگر کوئی اس میں لگزش ہے تو شیطان کی جانب سے آپ اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم کو ہمیں اور آپ کو ایسے ہی بار بار صحابہ کے متعلق سننے اور سنانے کا, تو, کا موقع عطا کرے اور ہم شکر گزار ہیں مملکہ ربیہ سعودیہ اور مکتب الوا کے اور وہاں کے اخوان اور ساتھی خصوصاً اپنے عزیز شیخ مختار سلم ہو اور ان کے ساتھیوں کی اللہ تعالیٰ ان کے جہود کو قبول فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب الیہ۔ اذاكم اللہ خیر اللہ تعالی شیخ محترم کے ان کلمات کو ان کے میزان حسنات میں جگہ نصیب فرمائے شیخ نے بڑی قیمتی باتیں کہیں ہیں اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے اور انشاءاللہ آگے بھی ہم شیخ سے استفادہ کرتے رہیں گے اور عظمت صحابہ ایسا موضوع ہے جو جس پر اگر بیان کیا جائے تو مہینے نہیں بلکہ سالوں درکار ہوں گے پورا دین الحمد للہ عظمت صحابہ پر دعات کرتا ہے پورا قرآن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں عظمت صحابہ پر دعات کرتی ہیں یہ روشنی ہیں مینار ہیں تو عید ہی و سنت کے امانت دیانت کے دین داری اور پرہیزگاری کے الحمد جو ان کے عظمت پر میں نقبدنی کرنے کی کوشش کرے گا وہی ہوگا جو منافق ہوگا اور جیسا کہ اللہ کیسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں صحابہ سے محبت نبی سے محبت کی دلیل ہے صحابہ سے نفرت نبی سے نفرت کی دلیل ہے اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت اور نفرت کی دلیل ہے اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں صحابہ کی عظمت کو مزید پیدا کرے پختہ کرے اور اللہ اور مامن شیخ کے کلمات کو ان کے درجات کی برندی کا ذریعہ بنائے ہم شیخ کے بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں شیخ بہت بزی رہتے ہیں بہت مصروف رہتے ہیں اتنی ساری مصروفیت کے باوجود بھی ہماری اس دعوت کو شیخ نے قبول کیا ہم اللہ تعالی سے ہمیشہ شیخ کے لیے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کی حفاظت فرمائے اور شیخ سے مزید اپنے دین کا کام لے جزاکم اللہ خیر جزا چونکہ ہاں سعودی عرب میں مغرب کی ادان ہو گئی ہے اور جماعت کا بھی وقت شروع ہو گیا ہے اس لیے اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اس مجوس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے سبحان اسد اللہ و جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ